اب آ رہی ہے جناب قرآن پاک کی ایک اہم ترین آیت بہت اہم آیت اور یہ آیت سورت البکرا کی 193 نائنٹی تھری نمبر آیت ہے اور الانفال میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ 39 نمبر آیت ہے اب ہماری ساری گفتگو اسی آیت کے اوپر ہوگی اور آج ان شاء اللہ ہمارا یہ نوہ پارہ بھی مکمل ہو گیا پہلے یہ آیات پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو ان ڈیٹیل بریف کرتا ہوں آج کے دور کے اعتبار سے جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں مختلف مسلمانوں میں اختلافات کی شکل میں چاہے وہ جہادی تنظیموں کے ذریعے ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ہو یا فوج کے ذریعے ہو یا لسانی پارٹیوں کے ذریعے ہو یا فرقہ وارانہ جماعتوں کی وجہ سے ہو یہ سارے فتنے جن کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے تو میں آج ان اللہ تعالی تصویر کا صحیح رخ اس حوالے سے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقات الوہم حتالا تکون فتنا اور اے مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی مکمل طور پہ اسلام غالب ہو جائے تو اب یہ وار مسلسل جاری رہی غزل بدر سے لے کر فتح مکہ تک وار بیچ میں رکی نہیں ہے وار مسلسل تھی ہاں بیٹل فیلڈز جو ہیں وہ وقتا فوقتاً آئی بیٹل آف اہد بیٹل آف بدر بیٹل آف خندک یہ میدان جنگ سجے لیکن مسلسل جنگ کی کیفیت رہی دو ہجری سے لے کر آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے تک بیچ میں تھوڑا سا سکون آ گیا 6 ہجری میں جب صلاح دے بیا ہوا دو ہجری کے اندر غزوہ بدر تین ہجری میں غزوہ عہد پانچ ہجری میں غزوہ خندک 6 ہجری میں سلحدے حدیبیہ اور سات ہجری میں غزوہ خیبر بھی ہو گیا یہودیوں پہ فتح نصیب ہوئی اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا اور نو ہجری کے اندر غزوہ تبو کے ذریعے مسلمانوں کی دھاگ انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ گئی ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ آیا لیکن وہ صرف تیس ہزار صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہر. آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس جوتیاں بھی پہننے والی مکمل نہیں تھی لیکن وہ روب کھا کے بھاگ گیا تو قتال جاری رکھو کافروں کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے یعنی فتح مکہ تک دین کل اللہ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے جو پرانے پاک میں کئی مقامات پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارس کا رسول بل ہدا دین الحق الدینی ہل کافرون وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوز کیا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر ادیان پر غالب کر چاہے کافر مشرق اس کا برا مان جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ف ان ان تو پھر اگر وہ بعض آ جائیں فن اللہ بما عمل بصیر تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اگر وہ بعد آ جاتے ہیں تو پھر ان کا اسلام ایکسیپٹیبل ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم جونیئر ہو اور ہم سینئر ہیں اسلام قبول بول کیا جائے گا اور برابری کے حقوق ملیں گے ہاں مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ نے صورت الحدید میں فرما دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے فتح مکہ سے پہلے تو جن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا قربانیاں دی بعد والے ضائع اس وقت تو سب کے سب اراجہ نصر اللہ ولفت ورائی تن سید حلون فی الدین اللہ ہو گیا تھا لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے تھے اسلام میں اور یہی وجہ ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہی لوگ جو جوک در جوک اس وقت تو صحابیت کے درجے پر پہنچ گئے اور بعد میں جوک در جوگ ان میں سے کئی ایک قبائل مرتد بھی ہو گئے اسلام سے نکل بھی گئے مسلمان قذاب کے ساتھ مل گئے بولے آزب اللہ تعالیٰ وہ جھوٹے پیغمبر کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے زکات کی فرضیت کا انکار کر دیا جن کے خلاف مولا ابو بکر ربی اللہ تعالی انہوں نے قتال کیا ان طول اور اگر یہ روح گردانی کریں فعلمو تو جان لو مولا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تمہارا اصل دوست ہے اب یہاں پر یہ مولا کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے باقی جو مولا ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بھی مولا ہے کی آیت نمبر چار کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اس کے فرشتے جبرائیل اور تمام ایمان والے یعنی ان کے دلی محبوب ان نبی اولا بل مومین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر اولا ہے ان کے غریبی دوست ہیں اور ان امت کی مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نعم المولا و نمن نصیر تو کیا ہی بہترین پشت پنا ہے اللہ اور کیا ہی بہترین مددگار ہے اللہ اس پہ ہمارا الحمدللہ اللہ یہ نواں پارا بھی مکمل ہوا اب ان آیات کی ڈیٹیل میں ان اللہ ہم گفتگو کریں گے باقی جو ہمارا ٹائم رہ گیا تو میں وہی بات ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ کتال از دا سمم بونم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو امین کانٹ کی فلاسفی میں سمم بونم کہلاتا ہے سب سے اونچی اچھائی وہ ہے کتا کہ کوئی شخص اپنے دین پہ اس طرح پختہ ہو اور اتنا کنوکشن والا ایمان رکھتا ہو کہ اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اللہ کے حکم کے تحت آ جائے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں اس سے بڑی تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی اسی حوالے سے میں نے صورت الانفال کے تعارف میں بھی 63 منٹ کی گتگو کی تھی مسئلہ نمبر 85 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہو چکی ہے جس کا عنوان تھا قتال اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی اذاب استال قتال کے ذریعے آیا کافروں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یونیک اور دوسری یونیک چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام تھے ان کے ٹینجبل موزاد ہوتے تھے فزیکل فنامینا آف نیچر کو توڑنے والے حصے موزاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے لیکن دعوے نبوت اس قرآن کے اوپر تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی کسی طریقے سے ایک اور گفتگو بھی ہے مثلا نمبر 25 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کتاب کی اہمیت اور اہل قبلہ اور اہل کلمہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت وہ بھی تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل, ڈیٹیل کے ساتھ کتا کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی ہے برحال آج ہم یہ صورت النفال کی آیت نمبر 39۔ کے تحت انشاءاللہ اللہ گفتگو کریں گے تو یہ 39 نمبر آیت وقات لوہم حتالا تکون ان کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی فتح مکہ ہو جائے وہ یقو دین کلّہ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے یہ دین اسلام غالب آ جائے بالکل اسی سے ملتی جلتی آیت انہیں الفاظ کے ساتھ سورت البقرہ کی آیت نمبر ون بھی ہے لیکن اس میں ہے ہےکوین للہ اس میں آیا ہے کلو للہ یہاں زیادہ امتسائز ہے تو یہ دونوں آیات کے کانٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث کے پانچ ترک موجود ہیں پانچ ترک صحیح بخاری میں کتاب تفصیل چیپٹر جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر پہ چیپٹر باندھا ہے اس چیپر کے اندر وہ پانچ احدیث لے کر آئے اور میں ان کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں تین احادیث لے کر آئے سورت البرا کی آیت نمبر ون کے تحت اور دو احادیث لے کر آئے سورہ الفال کی آیت نمبر تھرٹی نائن کے تحت جو ہم نے ابھی پڑھی کیونکہ ملتی جلتی آیات ہے لیکن یہ پانچ کی پانچ احادیث ایک ہی حدیث کے مختلف ترک ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ ساتھ کچھ تابعین نے کچھ یاد رکھا تو ایک حدیث کو ای پانچ دفعہ رپیٹ کیا گیا صحیح بخاری میں میں اس کے انٹرنیشنل ہوں چار ہزار پانچ سو تیرہ چار ہزار پانچ سو چودہ چار ہزار پانچ سو پندرہ یہ تین سورت البقرہ آیت نمبر ون تھری کے کانٹیکسٹ میں اور اگلی دو ترک ہیں چار ہزار سو پچاس اور چار ہزار سو اکاون یہ سورت ال کی جو ہم نے آیت پڑھی تھرٹی نائن نمبر اس کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کر آئی یہ پانچ احادیث اب یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں لہذا میں نے اب صحیح بخاری جو ہے وہ آپ کے سامنے اس میں سے میں لفظ ب لفظ ان احادیث کو پڑھنے لگا تاکہ ہمیں معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں پہلے صورت البقرہ کے کانٹیکس میں جو ون نائنٹی سی نمبر آیت کے تحت اسی آیت کے تحت الفاظ آئے اور یہ پرٹیکولر واقعہ ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسلمانوں کے اندر اختلاف تھا یعنی حجاز کے اوپر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کر لی تھی اور شام اور عراق کے اوپر بنو میاں کا قبضہ تھا اور یہ آپس میں لڑتے تھے ان فطروں کے دور کی بات ہے پانچ لوگوں نے کہا کہ یہ سیدنا علی اور سیدنا النا رضی اللہ تعالی عنہما کے فتنے کی بات ہے اس کی نہیں ہے اس میں موجود ہے یہ عبداللہ ابن زبیر والا فتنا وہ فتنا نہیں وہاں تو معاملہ بالکل سیدنا علی کے ساتھ حق اس میں تو انڈاؤٹیڈ ہے وہ آج میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گا تھوڑا سا اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہو سے روایت کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب فتنہ برپا ہوا یعنی بنو امیہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے والی تھی سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے پہلی دفعہ جزید نے فوجیں بھجوائی لیکن اس وقت یزید مر گیا تو فوجیں واپس چلی گئی پھر عبدالملک بن مروان کے دور کے اندر حجاج ابن یوسف کو عبدالملک بن مروان نے بھیجا اور سعید ابن زبیر عبی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا یہ دو واقعات ہوئے تو اسی زمانے کی یہ بات ہے کہ دو شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے عبداللہ ابن زبیر کا نام موجود ہے کہ ان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ چار ہزار پانچ سو سے لے کے چار ہزار پانچ سو پندرہ تک صحیح بخاری عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں جب فتنہ اٹھا تو دو اشخاص سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہیں کیا آپ دیکھ نہیں رہے اور آپ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو آپ کو باہر نکلنے سے کس چیز نے منع کیا آپ کیوں نہیں اس قتال کے اندر شامل ہوتے کسی ایک فریق کے ساتھ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز نے باہر آنے سے منع کیا کہ اللہ نے مسلمان بھائی کا خون دوسرے مسلمان بھائی پر حرام کر دیا ہے ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے یہی سورت البکر میں بھی آیا سورت الفال کے اندر کہ بقات الحم حت لا تک تکون فتنا کہ تم قتل کرو کتا کو جاری رکھو حت لا تکون فتنا یہاں تک کہ فتنا باقی نہ رہے تو آپ بھی فتنے کو ختم کرنے کے لیے کتا کے لئے نکلے حالانکہ یہ آیات پرٹیکولر آپ صل اللہ علیہ کہ صحابہ کے بارے میں تھی مشرقین عرب سے قتال کرتے ہوئے نہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے اللہ یہ کہ خلافت قائم ہو صحیح بدماشی کے ساتھ نہیں اس معاملے میں معاملہ الگ ہے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے لڑائیاں لڑی ہیں حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہا اور خالص دین اللہ کے لئے ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ قتال کرو ہم نے قتال کیا اور اللہ کے لئے خالص دین ہو گیا عرب کے اندر اسلام غالب آ گیا اور تم چاہتے ہو ان تکلو حتہ تکونا فتنا تم و یقون دینو لی غیر اللہ اور تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان آپس میں لڑے اور دین غیر اللہ کے لئے ہو جائے سارے کا سارا بھولے آزب اللہ چان اگلے ترک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال عمرہ کرتے ہیں اور اللہ کی رام جہاد کو آپ نے چھوڑ دیا ہے یہ آج کل ہمیں بھی کچھ زیادہ تنظیمیں کہہ رہی ہوتی ہیں جناب یہ کیا دعوت قرآن اور جناب دعوت اور دلا دعوت سنت کی طرف کتاب و سنت کا من یہ کیا آپ نے باتیں یہ شروع کر دی ہیں تو یہ آپ یہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں اور آپ نے جہاد کو چھوڑ دیے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جہاد کی رغبت دلائی ہے یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اتنی آیات ہیں جہاد کے بارے میں اچھا آپ نے فرمایا پھکی دی تھی عبداللہ ابن عمر نے بالکل کڑوا آنسر انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں جہاد نہیں آتا پانچ چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد جہاد اسلام میں ضرور ہے وہ داڑھی بھی اسلام میں ہے لیکن داڑھی کے اندر پورا اسلام نہیں ہے اسلام میں داڑھی ہے بنیادی جو چیزیں وہ پانچ ہیں جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کی برگاہ میں اور کہا اور یہ جو حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ اب انہوں نے پانچ گنوائی یہ بخاری اور مسلم کی متبوریہ حدیث ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا نمبر ایک نمبر دو پانچ نمازیں قائم کرنا نمبر تین رمضان کے روزے رکھنا نمبر چار زکات دینا اور نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرنا اس لیے میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو اسلام کی بنیادیں ہیں اس شخص نے کہا کہ اے عبد ابن عمر وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کیا آپ نے نہیں سنا سورت الحجرات کے اندر کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو جو گروہ زیاتی کرے اس کے ساتھ مل کر تال کرو دوسرے کے خلاف یہ عبداللہ ابن زبیر والا معاملہ چل رہا ہے یا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل جائیں عبد المول عرمان کے ساتھ ملے اور دوسری آیت اس نے یہی پڑھی سورت البکرا والی اور سورت الفال والی کون سی آیت وقات الوہ حا تک الدِّينُ یقون لِلَّهِ کہ قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یہ آیت دونوں آیتیں اس نے پڑھی اب سنے عبداللہ بن عمر نے آگے سے کیا جواب دیا عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم رسول اللہ کے مبارک عہد میں یہ سب کچھ کر چکے ہیں جبکہ اسلام قلیل تھا آدمی اپنے دین میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا تھا اور ان کو قتل بھی کیا جاتا تھا اور عذاب بھی دیا جاتا تھا حتیٰ کہ اسلام غالب ہو گیا اور فتنا باقی نہ رہا انہوں نے کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا بتائیے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اب وہی کوئی دوسرا ٹوٹکا اس نے جزمانا شروع کر دیا جیسے سے بھی آگے لوگ غریب و غریب سوال کرتے ہیں اب انہوں نے نہیں کہا کہ جی یہ بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے جی آپ کیوں ڈسکشن کر رہے ہیں حضرت علی بھی فوت ہو چکے ہوئے تھے شہید ہو چکے تھے حضرت عثمان بھی شہید ہو چکے تھے لیکن بھائی علمی جواب تو دینا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے حضرت عبی باویہ رضی عضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مجھے تو جو حقائق ہیں وہ بتانے پڑیں گے وہ تو بہاری مسلم میں موجود ہیں میں کیسے چھپا جاؤں تو عبداللہ بن عمر نے میں نہیں چھپایا انہوں نے کہا جی اچھا جی بتاؤ عثمان اور علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا حضرت عثمان کو تو اللہ تعالی معاف فرما چکا ہے جو وہ حضرت بدر میں بھاگ تھے سورہ غزب عہد کے اندر وہ سورہ علی عمران کے اندر گزر چکا تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو ان کی غلطی تھی اور رہا حضرت علی کا معاملہ ان کا تو کیا کہنا وہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے سعید علی کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ گھر جو تم دیکھ رہے ہو یہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر ہے جس کے خامن تھے حضرت علی یعنی ان کا کیا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد عالیہ محمد تو مولا علی سے چل رہی ہے تو ان کی فضیلت کا کیا کہنا تو یہ اصل میں اس نے دوسری چال چلی کہ عبداللہ بن عمر سے کوئی ایسے کامنٹ ایڈورس ریمارکس لیے جائیں تو انہوں نے حضرت عثمان کا جو معاملہ تھا وہ کلیئر کر دیا سہیدن علی کے بارے میں بھی کھل کے بات کی کہ میں اگرچہ حضرت علی کی انہوں نے بات نہیں کی اور وہ بعد میں پچھتاتے تھے جب بنو میا کے ہاتھ تو سیدن بن عمر شہید ہوئے یہ سہی بخاری میں جانب ابن یوسف نے نیزا مروایا تھا ان کو وہی بنو می جن کی وجہ سے سعیدنا عبد اللہ بن امر عدی اللہ تعالیٰ نیوٹرل ہو گئے تھے اور سیدنا علی کا ساتھ نہیں دیا انہی کے ہاتھوں شہید کیے گئے اور بعد میں پھر وہ روتے تھے کاش میں نے اس وقت مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا اسلامی نظام تو بچ جاتا تو یہ سورت البقرہ ون نائنٹی تھری نمبر آیت کے کانٹیکس میں صحیح بخاری کی یہ تین حدیثیں ہیں سے پندرہ تک اب جناب سورت الانفال آیت نمبر 39 جو آج ہم نے پڑھی اس کے کانٹیکس میں دو حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمان کیا تم نے اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں سنی سورہ حجرات یہ وہی ترک آ رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اس نے پڑھی کہ جب کوئی دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے کے دوسرے کے ساتھ قتال کرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بتیجے میں اس آیت کی تعویل کروں گا اور لڑائی نہیں کروں گا یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس آیت کریمہ کی تعویل کروں کہ جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وہ کہتے ہیں, میں اس آیت سے ڈرتا ہوں جو سورت النساء کی آیت نمبر 93 ہے وہ تلاوت کی عبداللہ بن عمر نے اب وہ آپ اپنے قرآن پاک میں 94 نمبر پیج کے اوپر آپ کے بلو والے قرآن کے اندر اس کے اندر وہ آیت موجود ہے عبداللہ بن عمر نے اب دیکھیں اس سورک میں یہ نہیں تھا کہ سلاوت کی ہو قرآن کا جواب انہوں نے قرآن سے دیا ان کا میں اس آیت پہ کیوں نہ عمل کروں سورت النساء آیت نمبر 93 اور یہ وہی آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں, میں میں نے پینتیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 28 کے نام سے قتل مسلم کی مذمت اور خودکش حملوں کی شریح حیثیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ومت المکمن مؤمنم متعمزا اور جو کوئی کسی مؤمن کو قتل کر دے جان بوجھ کر جان بوجھ کر ایک تو ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جنگ میں فرینڈلی فائرنگ ہو گئی یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا وہ الگ معاملہ جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کر دے فجا جہنم خالدن فی تو اس کی سزا ہے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش رہنا ول آزب اللہ تعالی مسلمان کے قتل کی سزا وہ غبیب اللہ اور اس پر اللہ کا غضب وہ اور اس کی لانت ہے وہ عبد الحزابن عویما اور ایسے شخص کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی مؤمن کو قتل کرتے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں یہ تمہاری جو یہ حکومتی جنگیں ہیں عبداللہ اللہ ابن زبیر اور عبد بن مروان اور جزید کی ان میں میں مسلمانوں کے قتل میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور یہ حکومتی جنگیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اگلے ترک میں انہوں نے کہہ دیا ہے۔ یہ میں جو ترک پڑھ رہا ہوں یہ چار ہزار چھ سو پچاس ہے اور چار ہزار چھ سو اکاون کے اندر انہوں نے کہا یہ تو ملک کے لیے دنیاوی جو حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی جنگ اللہ کے لیے نہیں ہے تو میں یہ آیت پہ عمل کیوں نہ کروں پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ قتال کیا تھا جبکہ اسلام کلیل تھا اور آدمی دین کے معاملے میں ازمایا جاتا تھا یا تو وہ لوگ مؤمن کو قتل کر دیتے تھے یا اسے باندھ دیتے تھے حتیٰ کہ اسلام بکثرت پھیل گیا اور فتنا باقی نہ رہا یہ ہے آیت کی تفسیر جو تو ہمارے اوپر لگانے کی کوشش کر رہا ہے اب شکر ہے کہ آج کل کا کوئی جہادی پارٹی کا کوئی رکن نہیں تھا وہ کہتا جی حضرت صاحب تجربہ جادی من کر اسلام تو ہی نکل گیا ہاں وہ تو بالکل کلیئر کٹ بتوا لگا دیتے ہیں لیکن اس وقت اتنی شرم یاد تھی لوگوں میں کہ لوگ کو قبول کرتے تھے جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق نہیں کہہ رہے تو اس نے حضرت علی اور عثمان کے متعلق تذکرہ چھیڑ دیا یہ وہی بات آ رہی ہے اور اے چلو اے چسکا لا لے گی تھوڑا جا تو کہا کہ بتائیے کہ حضرت علی اور عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا علی اور عثمان کے متعلق میرا کیا خیال ہو سکتا ہے رہا عثمان تو اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا غزب عہد والے معاملے میں لیکن تمہیں وہ برا لگا تمہیں نہیں ہضم ہوا کہ عثمان کو اللہ نے معاف کیوں کر دیا اور رہے سیدنا علی تو وہ تو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے دماد ہیں پھر عبداللہ بن عمر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر ہے جو تم دیکھ رہے ہو اس بیٹی فاطمہ کے وہ ہامت تھے ان کے تو کیا کہنے اب اگلا ترک چار ہزار چھ سو اکاون سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالیٰ ان رحمۃ اللہ بھی تابی لیکن بہت زبردست شیان علی میں سے تھے شیعہ سے مراد پولیٹیکلی شیعہ وہ رابطی نہیں سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ سعید بن جبیر کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا اور بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ظاہر ہے خوابی افزری کی آمد تک کے لیے غائبی خبروں کا بخاری ہوئی مسلم کے حدیث کے تحت تو اجاز نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل میں تو کہ بدلے میں اللہ نے مجھے ایک دفعہ قتل کیا لیکن سعید ابن جبیر کے قتل میں روزانہ مجھے اللہ تعالیٰ قتل کرتا ہے اس نیک شخص کو میں نے قتل کیا تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ عبد اللہ بن عمر ایک دفعہ ہمارے پاس آئے تو ایک شخص نے کہا کہ فتنہ کے کتا کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقوں سے جنگ کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جانا فتنہ تھا یعنی کہ وہ بڑی ازمائش تھی کہ آپ کافروں سے جا کے لڑیں اپنی جان تیری پر رکھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جنگ کرنا تمہارے جہاد کی طرح کا نہیں تھا تم تو حصول ملک کے لیے لڑتے ہو تم تو حصول ملک کے لیے لڑتے ہو اب یہ وہ بات آگی جو میں نے کہا تھا یہ دنیاوی لڑائی تم لڑتے ہو جو تم معاملات کرتے ہو اب اسی کانٹیکس میں آخر میں میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے انشاءاللہ شاء آٹھ احادیث پیش کروں گا اور ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پہلی حدیث گزر چکی ہے جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پانچ ترک ڈسکس کر لیے اب لفظ ب لفظ انشاءاللہ تعالی یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں کافی حد تک معاملات کلیئر ہو چکے ہیں اور بھائیو میرا مقصد بھی یہ ہے کہ چاہے جہادی تنظیمیں ہوں آج کل کی میں ساروں کو نہیں غلط کہتا جو کافروں کے خلاف ان کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے جنگ مسلط کر دی ہے جیسے افغانستان کے اندر ہے ٹھیک ہے ہم, ہم ان سے کابی معاملات میں اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن وہاں پر امریکہ مسلط ہے اور ان پہ اور تو کوئی چارہ نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو شہید گا اور اگر تو غالب آ گیا تو تیرے اوپر کوئی نہیں ہے ان کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے لیکن یہ کہنا کہ جی کشمیر میں اتنے مسلمان مارے تو ہم اتنے ہندو یہاں پر مار دیں گے یہ اسلام میں نہیں ہے قتل کے بدلے وہی وہ قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا گنتی نہیں پوری کی جائے گی یہ کوئی جہاد نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے مسلمان ہے وہ فوج کے اوپر حملہ کرنا یہ واجب القتل ہے یہ تاغت کا ساتھ دے رہے ہیں اور تاغوت کی ڈیفنیشن وہ تو پھر اب بات کہاں تک جائے اب وہ باتیں میں یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ تاغت تو پھر خلفۂ راشدین کے بعد تو تاغت شروع ہو گیا تھا وہ تو صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں اب میں وہ یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ رخ بدل جائے گا دوسری طرف جس کو ٹیسٹ لینا ہو تو میں اس کو بالکل تاغت کا معاملہ کھول دیتا ہوں کہ تاغت کب سے سٹارٹ ہوا ہے اس تاوت جو وہ نظام تھا اس نظام کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مجھے ای میل کی جا سکتی ہے مرزا تو میں صحیح مسلم کی دو ادیسیں بھیجوں گا مجھے القاعدہ کے لوگ اور دولت الاسلامیہ کے لوگ اور اسی طریقے سے باقی جہادی تنظیم پاکستانی جو طالبان ہیں ان کے لوگ بھی بڑی حدیثیں کتابیں بھیجتے رہتے ہیں لیکن میں صرف وہ دو حدیثیں صحیح مسلم کی بھیجتا ہوں اس کے بعد ان کا جواب ہی نہیں آتا اور یہ مقصد نہیں ہوتا کسی کو ننگا کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر تم یہ تاغت سمجھتے ہو اور اس کے خلاف کوئی معاملہ ہونا چاہیے تو پھر تم ذرا خود فیصلہ کرو کہ صحیح مسلم کی ان دو احادیث کے تحت کا معاملہ کب سے شروع ہوا ہوا ہے معاملات کلیئر ہو جائے دو اگلی پالیسی تو نہیں کہ اس وقت قانون اور اور آپ قانون اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے ممبر پہ چڑے اور فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے لیے دوہرے قانون ہوتے تھے اشرافیہ کے لیے اور اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے تو چوری یا قرآن پاک کے خلاف نظام قائم کرنا یا سینا زوری یا گن پوائنٹ یا تلوار کے زور پہ مسلمانوں پر مسلط ہونا چاہے اس زمانے میں کوئی ہوا چاہے آج ہونے کی کوئی کوشش کرتا ہے دونوں ایک ٹیرے میں کھڑے ہوں گے دوگلی پالیسی نہیں چلے گی تو وہ ان شاء اللہ تعالی ہم حق کھول لیں گے اس میں میں نے ایک ریسرچ پیپر پورا لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سعی السناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈھائی سے تین ایم بی کی فائل ہے عربی میں بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اردو میں بھی پچاس ادیس ہیں اپنے کمنٹس کوئی نہیں کیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا نظام کیسے بگڑنا شروع ہوا راشدین کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو میں یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہو چکا ہے کیونکہ یہ میں نے عربی میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ کوئی کہ یہ بدل دیا ہے تو عربی کتابیں اور انٹرنیشنل نمبرنگ پہ بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی نمبرنگ ہے جس کو چاہیے مرزا ایٹ ڈاٹ کام کے اوپر مجھے ای میل کرے تو اس کو ریسرچ پیپر اور میرے سات لیکچرز ہیں محرم اور کربلا سے ریلیٹڈ اس میں میں نے یہ سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں بہرض جادی تنظیمیں ہوں فوج ہو سیاسی پارٹیاں ہوں لسانیت کی بنیاد پہ کوئی تنظیمیں بنی ہوئی ہوں علاقوں کی بنیاد پہ پنجابی پختون ان بنیادوں پہ کسی بھی بنیاد کے اوپر چاہے وہ کراچی میں قتل عام ہو سندھیوں کا مہاجروں کے ذریعے یا مہاجروں کا جو ہے وہ سندھیوں کے ذریعے یا ان کا پختونوں کے ذریعے پختون ان کا قتل کریں یا بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل ہو یا کے پی के کے اندر ہو کہیں پر بھی وہ سب کی سب چیزیں کنڈم ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا کسی بھی بنیاد کے اوپر الا یہ کہ وہ ایکسپشن آئیں گی وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آ جائے تو میں قانون ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کر دوں نہیں آخرت کا دن بھی یہ دنیا کی اگر عدالتیں مجھے انصاف نہیں دیتی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انصاف دینے والا ہے الحمد تو یہ پہلی حدیث تو ہو چکی کافی حد تک دماغ کھل چکا اب باقی سات حدیثیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ آٹھ حدیثیں پوری ہو جائیں گی دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث صحیح بہاری میں چار ہزار دو سو انہتر اور صحیح مسلم میں دو سو ستر تر مشہور حدیث ہے اکثر لوگوں نے سن رکھی ہے لیکن اس پہ ذرا غور کیجیے گا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ترین سے ہاپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گود میں ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے یہ بھی حضور کے پودوں کی طرح تھے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن عرصہ ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید یعنی اتنے لاڈلے بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی سفارش کرنی ہوتی تھی بڑے سے بڑا جگہ سے جلال کی حالت میں حضور کے قریب نہیں جاتا تھا تو اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروائی جاتی تھی اتنے لاڈلے تھے لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کتنے کلیئر کٹ ہیں امت شفیق ایک مارکے کے اندر اسی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوگی ہارڈلی بارہ تیرہ سال عمر تھی ان کی اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی تقریباً پندرہ سولہ سال عمر تھی غلطی کیا ہوئی ایک کافر سے لڑائی ہو رہی تھی جب وہ کافر نے دیکھا کہ ہم میں پکڑا جا رہا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ الہ اللہ اللہ محمد رسول, اللہ و رسول اللہ. اسامہ بن زید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو قتل کر دیا شاید ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اہم ممکن ہے موت کے ڈر سے ہی پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پر انتہائی جلال فرمایا اور فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا کہا یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے کلمہ پڑا تھا دل سے نہیں پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی اس کا دل چیر لیا تھا کیا پاکستانی طالبان نے پاکستانی فوج کا دل چیر لیا ہے کہ یہ منافق اور کافر ہے یا عام مسلمانوں کا دل چیر لیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کیا اسامہ اس وقت تو اللہ کو کیا جواب دے گا جب وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑتا ہوا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا اور یہ جملہ کہ اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے رہے کرتے رہے کتنی دیر تک حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں نے کہا کاچ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا میں کافر ہوتا اور میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کرے اور یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل کر دینا مسلمان کو مہاجر کا سندھی کو سندھی کا مہاجر کو مسلم لیگ کا پیپلز پارٹی والے کو پیپلز پارٹی والے کا مسلم لیگ کو شیعہ کا سنی کو سنی کا شیعہ کو اللہ اور صحابہ اکرام کو منہ پہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں مولا علی کو منہ پہ کافر کہا سعید علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہ میرے بھائی سے بھگوڑے ہو گئے جب انہوں نے صحابہ کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ سعید العلی نے ان کے خلاف کے تال کیا اور جب کتاب کیا آپ اہل سنت اہل تشید دونوں کی کتابیں اٹھا کے تاریخی دیکھ لیں صحابہ نے پوچھا ان کی بیویوں کو لوڑیاں بنائے کہا نہیں ہمارے بھائی سے بگوڑے ہو گئے جنازے خود پڑھائے اور ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا حالانکہ وہ تھے جو صحابہ کو منہ پہ کافر کہتے تھے گالیاں نہیں کافر سنک برال بھائی کی کھول کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں میں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ جب تک خوارج ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم ان کو وعلیکم السلام کہیں گے صحیح صنعت کے ساتھ ہے اور خوارش کی مسجدوں سے جب تک حیا علام حیا علفلا کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم خوارش کے ساتھ نہیں دیں گے نمازیں بھی خوارش کے پیچھے یہاں لوگ مجھے پوچھ لیتے ہیں جی بریویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کے پیچھے ہو جاتی ہے فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے فلاں کے پیچھے چکروں میں ہم پڑ گئے بھائی نماز کے اندر کوئی شرک نہیں کرتا نماز میں سارے یہ پڑھتے ہیں بعد میں کسی کو طویل کی غلطی لگ جائے آپ کا کام صرف سمجھانا ہے پیغمبر بننے کی اور اللہ بننے کی کوشش ہم نہ کریں یہ معاملہ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جنت اور دوزک کا فیصلہ کر رہا ہے ہم ٹکٹ دیں گے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزق میں یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کرایا ہمارا کام دعوت ہے اس کے بعد معاملہ اللہ کے اس میں اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسو گفتگو کی ہے مثلا نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے علما بزرگ فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت میرے بارہ لیکچرز کے کلپس اٹھا کر ایک سو بارہ منٹ کی گفتگو ہے ایکسکلوسو گفتگو ہے بہترین گفتگو ہے وہ میں جب بھی کسی کو ای میل کرتا ہوں ٹاپ پہ وہ گفتگو رکھتا ہوں اور اس میں میں نے یہ سارے معاملات فرقہ واریت کے حوالے سے کتاب و سنت سے الحمدللہ للہ بے امام کے بش نواز کا کیا مسئلہ ہے کلمہ گو مشرک کا کیا حکم ہے کہ اس کو کافر کی طرح معذ اللہ ٹریٹ کیا جائے گا کیا یہ معاملہ ہوگا تو میں نے یہ کھول کے درائل کے ساتھ علمی رد کیا ہے نہ کہ جذبات کے ساتھ اب یہ دیکھ لیجیے کتنا سخت معاملہ ہے باللہ تعالی تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے. ان مولویوں کو بخاری مسلم تو پڑی نہیں ہوئی ان کی تو بخاری اور مسلم اپنے فرقے تک رہتی ہے یہ دیشے میں پبلک کو بتائیں نا یہ ہم بتا رہے ہیں صحیح بخاری 6878 صحیح مسلم 4375 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اس بات کی گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے وہ اللہ کا رسول مان لے بس دو چیزیں تو اس کا خون اللہ تعالی نے ہمارے لیے حلال نہیں کیا سوائے تین وجوہات کی بنا پر تو تین وجوہات کون سی ہیں یہ جہادی تنظیموں والی یہ فوج والی یہ تنظیموں اور پارٹیوں والی سیاسی لیڈروں والی نہیں وہ سن لیجئے تین نمبر ایک قتل کے بدلے قتل یعنی جس نے کسی کو قتل کیا اس شخص کو جان کے بدلے جان اس کی لی جائے گی نمبر دو شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا اور نمبر تین جو شخص دین سے مرتد ہو کر جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے یہ نہیں کہ ہر بندے کوئی یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے اس حوالے سے سورت المائدہ کی آیت نمبر تینتیس میں جب یہ آیات آئی تھی اس میں یہ جو بہاری اور مسلم کی احادیث میں جو تین موقعے آئے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں ان میں سے دو صورت المائدہ کی آیت نمبر تینتیس میں آئے جسے آیت مہاربا کہتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالی نے کہا کہ جو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قانونم قتل کیا جائے گا حکومت وقت یا کوئی شخص فساد فل ارب کرتا ہے تو وہاں کلیئر ہو گیا کہ قتل مرتد وہ ہے جو فساد فل ارب کرنے والا بندہ ہے تو وہاں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مترا نمبر 45 کے نام سے قتل مرتد کی سزا والا معاملہ اور فساد فل آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو یہ دو صورتیں وہاں پر بھی صورت المائدہ کے اندر بھی آ چکی ہیں اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے سیدنا نبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے منکرین زکات کے خلاف بعض لوگ پیش کرتے ہیں وہ منکرین زکات وہ تھے جنہوں نے زکات کی فرضیت کا انکار کیا تھا زکات دینے سے نہیں وہ مکر کے تھے وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمیں ہم موجود تھے تو قرآن میں آیا نبی ان سے زکاط لیجیے وہ کہتے ہیں نبی تو چلے گا اب زکات ختم ہو گئی تو سید بکر صدیق نے کہا کہ جس طرح نماز اسلام کا حق ہے زکات بھی اسلام کا حق ہے جو ان دونوں میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا تو انہوں نے فرق کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ منکر ہو گئے تھے اس فرضیت کے وہ تو سارے متفق ہیں مسلمانوں میں کوئی مطلب فکر ایسا نہیں ہے نہ بریلوی نہ دیوبندی بندی نہ الحدیث نہ شیعہ نہ ان کے آف شوٹس صنفی شارفی مالکی کوئی بھی کہ جو زکوات کی فرضیت کا انکار کرتا ہوں نہ دیتا وہ بات ہے فرضیت کا انکار نہیں کوئی کرتا تو کافی روزے وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ تھا اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو قتال تھا چاہے وہ جنگ جمل میں ہو جنگ سفین میں ہو جنگ نہروان کے اندر ہو تینوں جنگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی اور یہ سعیدن علی کی خصوصیت ہے سوائے سعیدن علی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے بارے میں ایک ایک جنگ کے بارے میں معاملات کو نہیں کھولا کیونکہ باقی جنگیں امبگویس نہیں تھیں منکرین زکار کے خلاف جو کتاب تھا امبیگویس نہیں تھا صاحبہ کا اتفاق ہو گیا تھا جن جنگوں میں اختلاف ہونا تھا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کھول دیا پہلی تو وہ حدیث وہ پچاس احادیث جو میں نے جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سعیول اسناد احادیث کی روشنی میں سچ پیپر نمبر 5 بھی اس میں یہ ساری احادیث ہے مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح کے ساتھ سنسائی القبرہ میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے مجبوراً قرآن کو منوانے کے لیے الٹیمیٹلی آخری ریزارٹ کے طور پر اطال کرنا پڑا مشرقین کے خلاف تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی سیدنا بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا فرمایا لا الفاظ لا اللہ اللہ کے الفاظ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نہیں نکلتے تھے فرمایا نہیں حالانکہ سعید الم وکر نے بھی کیا زیادہ کلیئر ہو گیا کہ سیدنا الکر سیخ کا کتاب کافروں کے خلاف تھا مسلمانوں کے نہیں ورنہ تو انہوں نے بھی کتاب کیا تھا سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا فرمایا نہیں بلکہ جو شخص میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوگا اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آپ آن دا بہاف آف پرافٹ مسلمانوں کے خلاف کتاب کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں جس شخص کو اتنی بڑی بشارت اس کی زندگی میں پتا ہو اس کے بارے میں جالی باتیں کرنا کہ وہ روتے تھے کہ کاش میں نے ماویہ کی بات مان لی ہوتی یہ ہوتا وہ بھائی جس کو نبی میں پکا یقین تھا کہ میری محبت ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم میں دو سو چالیس نمبر ریس کتاب المان میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت لٹمت تھی ایمان کا اس کو کیسے شاک ہو سکتا تھا کہ میری جنگیں جو ہے وہ ہاتھ پر مبنی نہیں ہیں ایک لمحے کے لیے بھی ان کو شک کبھی نہیں ہوا ورنہ تو زبھی کی نبوت پہ شک ہوتا تو سعید علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو وہ تو جنگ کی بشارت موجود تھی کہ خلافت راشدہ قائم تھی اور چند لوگوں نے اپنی پارٹی بنا کے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا دنیا اور آغت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آل محمد کا پاپ صحیح علی رضی اللہ تعالیٰ نو. پھر جنگ جمل دیکھ لیں مسلم امام احمد کے اندر حدیث موجود المسنبی بنے نبی شاہبہ کے اندر موجود میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا کون سا اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ سیاح میں انہوں نے حدیث نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا اور تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا مصنف ابن امام احمد کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے ہوب کے کتے بھی بھونکے اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلی ہوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا کتے بھونکے سعید عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ بتایا گیا ان کا مجھے واپس لے چلو میں تو آگے علی سے نہیں لڑنے والی اور ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی لیکن ہوا وہی کچھ اور سعیدن علی بالکل کلین سویپ جنگ جیتی جنگ جمل لیکن سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہوئی سئیدن علی کی وجہ سے اور کہا کہ تم اب بھی میری ماں ہو اگرچہ جو کچھ تم نے کیا تو عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کیا پھر وہ پوری زندگی روتی تھی صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں حسن نبی, نبی شہبہ میں بھی موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ مجھے میری سوپنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ میرے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبروں کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا کہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اچھا جنگ جمل بھی جنگ صفین وہ تو جناب حدیث متواترہ بخاری اور مسلم کی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی چیف آف آرمی سٹاف تھے سعید علی کی طرف سے جنگے جمل میں اب ابن جاسر نائنٹی تھری ایئرس ایج تھی اس وقت ان کی ان کو شہید کیا گیا سیدنا معاویہ کے سامنے لا کے سر رکھا گیا مسند امام احمد المسد اللہ کھول کے دیکھ لیں اور ایک کہتا ہے جی میں نے مارا مار کو دوسرا کہتا ہے میں نے مارا عبداللہ بن عمر بن امر وہاں تھے تڑپ اٹھے اور کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو دو کی بشارت دو میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا اگر مار کو قتل کرنے والا اس کا مار لوٹنے والا دودک میں اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا سوراح حدیبیہ کا صحابی ابو گادیا کا اس پہ شیخ البانی نے پھر پورے صفحے کالے کیے انہوں نے کہا ابو گادیا چاہے صحابی تھا لیکن یہ اس پہ فٹ ہو گئی بات تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا اور جنگ نہ خوارج کے خلاف بخاری اور مسلم کے چیپٹر تھے پورے پورے کہ اس مخلوق کی اس مخلوق میں افضل ترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کے ساتھ قتال کیا تھا بخاری اور مسلم کی متپور حدیث ہے یہ ساری حدیثیں میں نے اس پچاس حدیث میں جمع کی ہیں عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی تو سیدنا علی کا جو قتال ہے معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے تو یہ میں نے یہاں پہ کلیریفکیشن ضروری سمجھی چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی علیہ حدیث دیکھ لیں یہ بھی علیہ حدیث صحیح بخاری 6864 صحیح مسلم 4381 ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اللہ سنبید میں ایک روایت آتی ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا لیکن وہ حقوق اللہ کے بارے میں گوکول بات کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی ظاہر ہے کسی شخص کے سب سے بڑا حق سلب کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو زندگی کی نعمت سے محروم کر دیں اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے گوکلی باد میں باقی سارے جرم چھوٹے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام کے اوپر قتل کر دے لسانیت کی بنیاد پہ سیاسی پارٹی کی بنیاد کے اوپر قتل کر دے بولیاد پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ یہ دیکھیں کتنا خطرناک مام. جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا ضمی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمان حکومت میں جزیا دے کر رہ رہا ہو کافر کافر کو قتل کیا مسلمان نہیں ذمہ کو جس نے قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی سونگی جا سکے گی یہ کافر کو ناحت قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ خوشبو جو چالیس سال سے کے فاصلے سے سنی جائے یہ بخاری ہے بھائی وہ مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے صحیح بخاری تین ہزار ایک سو چھیاسٹھ اور یا پھڑکا دو تو فلاں کر دو تو وہ کر دو خدا کے لیے یار کیا معاملہ ہونے والا ہے بولیاز بلاہ بلّہ یہ بہت سخت معاملہ ہے اور سورت المائدہ کی آیت نمبر 32 ٹو ڈینجرسرین آیت ہے اس حوالے سے آپ کے قرآن پاک میں 114 نمبر پیج یہ نکال لیجئے اور یہ سنا ان لوگوں کو جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی 32 نمبر آیت اللہ تعالی نے آدم علیہ اسلام کے دو بیٹوں کے قتل کا ذکر کیا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تو اللہ تبارو تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت المائدہ آئے نمبر 32 ٹو ایک سو چودہ صفحے سے شروع ہو رہی ہے من اجل دالک اس واقعے کی وجہ سے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا قتبنا على بنی اسرائیل ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے بالکل کلیئر کٹ طے کر دی تھی اور بنی اسرائیل کی وہی کنٹینیوشن ہے امت محمدیہ کی جو شریعت ہے انہوں من قطع نفسم بی نفس کے جس شخص نے بھی جان کے بدلے جان کے علاوہ اگر کسی کو قتل کیا او فساد فی الارض یا فساد فل ارد کے کانٹیکس کے علاوہ کسی کو قتل کیا تو زمین میں ڈاکہ آدھی مجرم میں ڈاکے, ڈاکے ڈالتا ہے لوگوں کو قتل کرتا ہے ان دونوں کو اگر قانون قتل کرے وہ تو جائز ان دو صورتوں کے علاوہ اگر قتل کیا فقا انما قتل ناس تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دی مسلمان کو قتل نہیں انسانیت پوری انسانیت کو اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو نہ قتل کیا ومن اور جس نے زندگی بخشی جس نے جان بچائی کسی ایک کی فک انما اہ ناسا جمیہ تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ایک انسان کی جان بچانا مسلمان نہیں ایک انسان کی جان اور یہ وہ آئے ہے جو ہاسپٹل کے باہر لکھی ہوتی ہے اور اندر بدماش ڈاک قسم کے ڈاکٹرس بیٹھے ہوتے ہیں اور بار آیت لگائی ہوئی ہوتی ہے جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا اور اندر جناب انسانیت کو مارنے کے اثباب کر رہے ہوتے ہیں اتنی اتنی لیتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کی بیماری جو ہے وہ اس ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ اس کی جانی چلی جائے صرف اس کی فیس سن کے بولے تو اب یہ جو معاملات آج ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ رسا پہلے یہاں پشاور میں چرچ کے اوپر حملہ ہوا تو یہاں کی جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں حملہ کیا لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن جس نے کیا ہے شریعت کے مطابق کیا ہے اور یہ کون سی شریعت ہے شکر ہے شریعت اسلامیہ نہیں کہتے شریعت ان کی شریعت اسلامیہ کے مطابق جو تھا وہ میں نے تو آپ کو سنا دیا ٹھیک ہے ان کو بتائیں کہ یہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک ذمی کافر کو بھی قتل کرنے والا صحیح بخاری تین ہزار ایک سو چھیاسٹھ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ چالیس سال کی مسافر سے خوشبو آتی ہوگی اور یہ آیت بھی آپ نے سن لی کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے تو جس نے کیا شریعت کے مطابق کیا تو پھر اگر یہی بات یورپ اور امریکہ والے لے لیں جہاں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے تو وہ بھی پھر جتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں ان پہ بم مارنے شروع کر دیں امریکہ بھی اور یورپ بھی پھر ہمیں بھی کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس یہاں کرسچینٹی کی حکومت ہے ہماری مرضی ہم مسجدوں پہ ہم اپنی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں اور خدا کے لیے عقل کے ناخن اسی لئے میں نے آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتئسٹ ریچرڈ ڈونکنس نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈو اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 83B کے نام سے ہریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اس میں اس کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کو میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے ایڈریس کیا ہے اس حوالے سے چھٹی حدیث جامعہ ترمزی سن نسائی اور سن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ترمزی میں تین ہزار انتیس نسائی تین ہزار نو سو ننانوے ابن ماجہ دو ہزار چھ سو اکیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت مقتول شخص جس کو دنیا میں نہ قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس شخص کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا جس نے قتل کیا ہوگا اس کا خون و سخت بھی بہہ رہا ہوگا اسی طریقے سے. اس کی مظلومیت اس پر نظر آ رہی ہوگی تو وہاں پر مقتول قاتل کو پیشانی کے بالوں اور سر سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا اے رب مجھے آج انصاف دلا کہ اس شخص نے مجھ سے زندگی کی نعمت کیوں چھینی تھی دنیا کے اندر بولے اب آپ دیکھیں تو کیا معاملہ اس کے ساتھ پھر ہوگا جب یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اس لیے وہ و مسلم کی حدیث میں پہلے بیان کر چکا قیامت مت الدین سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوا یہ بھائیو اس کو آسان نہ سمجھیں ساتویں حدیث اتنی خطرناک جامع ترمزی میں 1395 سنن نسائی 3987 سنن ابن ماجہ میں 2619 کے چھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا یہ کم ہے اور ایک مسلمان کو قتل کر دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے پوری دنیا کو و برباد کرتے یہ اللہ تعالی کے نزدیک اتنا بڑا فساد نہیں جتنا ایک مسلمان کا قتل لیکن یہاں کتنا ہلکا ہے ایک چڑیا مار دی انسان مار دیے برابر ہے آٹھویں حدیث سن نبی دعد میں چار ہزار دو سو ستر سن نسائی میں تین ہزار نو سو چوراسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یہ بہت کرٹیکل حدیث تھی اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا اور یہ بہت کڑوی ہے شاید مشکل سے ہمیں ہضم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص شر کی حالت میں مرا یا سوائے اس شخص کے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی دوسرے کو قتل کیا دیکھ لیں اب آپ سمجھ لیں اس آیت کا مطلب جو سورت النساء کی آیت نمبر اڑتالیس اور ایک سولہ میں آیا بسم میں اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یک فروئیں یشر کبھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے معاف کر دے گا لمشا جس کے لیے چاہے گا تو نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا اور وہ حضور نے اشارہ دے دیا کہ یا تو مشرک پھنس گیا قیامت والے دن یا کسی انسان کو نہ قتل کرنے والا یہ نہ ہو کہ ہماری داڑیاں ہماری نمازیں ہماری پگڑیاں ہمارے کلوتے نازلہ پکڑ کے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں اگر کسی انسان کو نہ قتل کیا انسان کو اور مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے کبھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے ہاں اس کے علاوہ کوئی گنا ہے تو معاف کر دے گا لیکن جس کے لئے چاہے گا وہ بھی اوپن لسنس نہیں ہے اور وہ کسی نہ کسی کو قتل کیا صورت النساء کی 93 نمبر آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مکمل کو قتل کیا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس پہ اللہ کی دامت ہوگی اور بڑے عذاب پہ مسلط کیا جائے گا اس پہ اور اس میں میری مسئلہ نمبر 28 کے نام سے گفتگو ہے قتل مسلم کی مذمت اور خودکش حملوں کی شرح حیثیت اب یہ آٹھ حدیثیں تو مکمل ہوئی ایک آخری حدیث میسج کے طور پر ہے اس میں میری گفتگو مکمل ہوتی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے متفقن حدیث اور یہ حدیث کس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات میں سے صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو چھ صحیح مسلم چار ہزار تین سو تراسی حجت الودا والے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو ایک خطبہ دیا ایک تو آپ نے میدان ارفات میں خطبہ دیا تھا نو ضلع گیارہ ہجری میں دس ہجری نو ذوال دس ہجری ایک اس سے اگلے دن جو قربانی کا دن تھا یعنی دس ذلحجہ دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اس خطبے میں کافی الفاظ ہیں وہ ڈیٹیل سے میں نے مسئلہ نمبر 66 اے میں بیان کیا ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس لیکن اس کا کچھ حصہ میں یہاں پر ضرور بیان کرتا ہوں بخاری اور مسلم کا متفق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبوں میں سے عجد الوداع کا خطبہ اور یومن نہر دس ذلحجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری جان نمبر ایک نمبر دو تمہارے مال نمبر تین تمہاری عزتیں ایک مسلمان کی یہ تینوں چیزیں جان مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہیں ان کی حرمت اسی طریقے سے ہے اللہ کے حضور جس طرح آج اس مہینے ذوال کی حرمت اور عزت ہے اللہ کے حضور اس شہر مکہ کی عزت اور اس آج کے دن کی عزت ہے اللہ کے حضور یوم النہر کی بالکل اب ہم باتوں میں تو بڑے شعر ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور مکہ کا شہر بڑا متبرک ہے اور اسی طریقے سے جو یوم النہر ہے وہ بڑی برکت والا دن ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ ورمایا اس طرح جس طرح ان چیزوں کی عزت کر رہے ہو اللہ کے نزدیک اسی طرح عزت ہے ایک مسلمان کی جان مال اور آبرو کی آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم رمائے دیکھنا میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو واضح میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو اور بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پہنچا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا, گوا رہنا اور پھر فرمایا کہ اب تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں بلبن ول پہنچا دو میری طرف سے ایک آئے تھی کیوں نہ ہو یہ تو مولویوں نے بعد میں کہنا کہ ڈگری چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے حضور تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو حضور نے ہمیں ڈگری دے دی, دی ہوئی ہے اخرجت یہ امت امت دعوت ہے تو اس کو تو ڈگری حضور نے دی ہے ان مولویوں کی ڈگری کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں اگر ایک آیت بھی ایک بات بھی صحیح پتہ ہے وہ ہم دوسرے مسلمان تک پہنچائیں گے مولوی تو نہیں پہنچا رہے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ تو روٹی کو سامنے رکھ کے کوئی بات بتاتے ہیں جس سے روٹی بند نہ ہو لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے رول کر رہے ہیں اور ہم ان کے ہتھے چڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مولویوں کے ان پارٹیوں کے ان تنظیموں کے فطروں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جو اہل حق ہیں جو کافروں کے خلاف کتاب کر رہے ہیں ان پر کافر مسلط ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں ہم کتاال کی مذمت نہیں کرتے مہاراض اللہ استفر اللہ اپنا پر بات کرنے والی بات ہے لیکن ایک مسلمان کا اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کلما کو قتل کرنا اور کا یہ سمجھنا کہ میرے فرقے کے کافر اور گستاخیر یہ معاملات یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بڑے بڑے مولوی آپ کو دو میں نظر آ رہے ہوں گے حضرت صاحب جو دنیا کے اندر بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے ظلم میں راسد فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بواہیوں تک پچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بشمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین